ان دعاؤں کا تذکرہ بہت مفید ہے جو روزہ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں مثلاً روایات میں آتا ہے کہ روزہ پورا کرنے کے بعد شام کو جب آپ افطار فرماتے تو آپ کی زبان سے دعا کی کلمات نکلتے اس سلسلے میں حدیث کی کتابوں میں مختلف دعائیں نقل کی گئی ہیں ان میں سے کچھ دعائیں یہ ہیں الحمد للہ اللذی آننی و سم تو و رضا کنی تو شکر اور تعریف صلی اللہ کے لیے جس نے مدد کی تو میں نے روزہ رکھا اور اس نے رزق دیا تو میں نے افطار کیا اللہ کا سمنا والا رسک کا افطرنا فتقبل مننا ان کا انت سمی العالیم اے اللہ ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رسک پر رفتار کیا تو ہم سے قبول فرما بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے اللہ لسم تو و اعلی رزق کا اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور میں نے تیرے رزق سے افطار کیا الحمدللہ للہ ذہب ضما وقت و سبت العجر و انشاء اللہ شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے پیاس بج گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو عزر ثابت ہو گیا دعا کے الفاظ روزے کی روح کو سمجھنے کے لیے نہایت کارآمد ہیں یہ دعائیں دراصل ان کیفیات کا اظہار ہیں جو بندے مومن کے اندر روزہ رکھنے سے پیدا ہوتی ہیں اللہ کا ایک بندہ اللہ کے لیے دن بھر بھوکا پیسہ رہتا ہے پھر شام کو جب وہ کھانے اور پانی سے اپنے آپ کو شاد کام کرتا ہے تو اس وقت اس کے قلب میں اپنے رب کے لیے جو کیفیات امڑتی ہیں وہ کیفیات اسی قسم کے لفظوں میں ڈھل جاتی ہیں جس کا ایک نمونہ ان دعاؤں میں نظر آتا ہے